اللهم در واسع الرحمان القدير والقواد القدير اعوذ بالله من ثم العليم من الشيطان وجين من نفسه نل کام وَيَوْمَ يُعْرَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيَّ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ ذِكْرَى يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فِيلَا ضَرِيلًا لَقَدْ أَوَلَيْتُ عَنِ الذِّكْرِ وَعَظَافِرَ إِذَا أَجَأَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اللہ وقت نام وعالی نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے شریر اپنی نام رکھ ہے اور اس کی خیال کے بابا زندگی کو رکھنے کے لیے زمین سے ایک برا مہیا ہوتا بھائی انسان کی تبدیل دو چیزوں سے ہے انسان روح اور جسم کا برا ہے جسم کو اللہ سبحانہ کو اللہ نے مرنی سے پیدا کیا اور کی اس جسم کے لیے خوراک اور ہلاح وہ بھی مطلب آپ کو بالا نے زمین سے مہیا کی زمین میں اس کے لیے طرح طرح سے پھل میوہ اور مختلف چیزیں اللہ تعالی نے لگائی جس کے کھانے کے لیے چری جانور وہ بھی اللہ تعالی نے زمین پر ہی کرا اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر ہیں رہا اب تو بھی تو روح, ہی روح, ہی روح کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی کرتی اور اس جس روح کی ریزا اور اس روح کی زندگی کا سامان وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ مانوں کے راج رکھا بڑی گادی کے ذریعے بڑی ہی صورت میں اللہ تعالی نے اس کو گراف پہنچا تو اگر انسان اپنی روح کے لیے بھی زمین میں تلاش کرنا شروع کر دے اور اللہ کو عالمی کے آفات سے لازم کرتا احتباط کو خود سے اٹکا دے تو پھر اس کی زندگی فلق و انتخاب میں بے چینی اور پریشانی گزرتی ہے اس کی لح کو چین اور سکون میسر نہیں تھا اس کے دل کو پہاڑ نہیں ملتا اور اگر انسان اپنے جسم کو زمین سے پیدا ہونے والے جگہ دینے کے بجائے وہ یہ کہنے کے بعد ذکر کار نمازیں اور روزے کسی کے ساتھ ہی میں بہتری ملازم اور اپناؤں کیوں کچھ نہ تو تب ہی کے پھگا پڑ اللہ کو چھا ہوگا نے بنی نورے اس دان پر بر لازش کرار دیا ہے کہ اپنی جسم کی خوات وہ زمین سے ہاتھ کرے فرمایا جو کچھ ہم نے زمین میں مال کیے نکالا ہے حالات اور صحیح وہ خوب ساتھ ایک سارے کام کرنے کا حکم بھی دیا تالب آغاز بھی کرو تاکہ تمہیں سرا اور سب ہو خالہ دلوں کا اطمینان عالمی کے ذکر میں اللہ نبول آل کے اقامات کی واپداری اللہ علیہ کی تعین اور کچھ انسان کو چلانے کے لیے یہ ڈگر پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کامات دیے کہ انسان نیک بنے تو پھر نیک بنا ہی رہے پھر دوبارہ سے وہ مرائیوں کی بچنا چاہے شیطان انگو کو مبین والے شریف دشمن ہے وہ بھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اور یاد لیا لینا سب نے شیبانوں اللہ محمد اللہ نظیم پر اس کا یقین قابل عقیق کے تو میں نے جنگا پر ناف کہہ کا اشارہ کیا ہے کہ شیاتی انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناب میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناب میں سے بھی قبل اص جو اللہ کا مبیک بن جاتا ہے کہ یہ سے بچ جائیں مسلمان انسان مسلمان جیاتی سے بچ جائیں چاہے وہ شیاتی انسانوں میں سے ہوں یا جناب میں سے اور اس کے لیے ایک بہت بڑا سا بہت بڑا ریعہ وہ ہمارے دین نیک لوگوں کی تو ہے کہ انسان اچھے लोगों की سفر میں بیٹھے تو وہ اچھا जाएगा جائے گا बाकी میں और अगर رہیں گی اور اگر اچھا بھلا لے گا انسان برے لوگوں کی سفر پہ جا بیٹھے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بھی نیکی سے دور ہوتا چلا جائے گا اور بائی کی طرف پڑتا موجود یو روز ہر پیدا ہونے والا بچہ فکرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے باہو یوگا جانے کی اور مدد سے اور یہ بچے جانے उसके پھر اس کے ماں باپ یا اس کو یہ روٹی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا ملوثی بنا دیتے ہیں پیدا ہونے والا جب پیدا ہوا وہ توحید والا اسلام والا ایمان والا تھا پھر کی صحبت نے اس کو مشرق بنا دیا اسے عیسائی بنا دیا اسے یہودی بنا دیا اسے مجودی بنا دیا اسے ہندو بنا دیا یہ والدین کی صحبت کا اثر ہے کہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا معلوم وہ اللہ علامہ عالمی کی آغاہ کرتا فطرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے سکھب کا اثر ہے کہ سوکھ کی وجہ سے گرو کی طرف انسان نکل جاتا ہے ایسے ہی اچھا سورج گروپ جی اللہ سبحانہ خیال کا ذکر کیا اس واقع میں کیا ہے چاہوں گا بندے نے کہا بادشاہ کو کہا کوئی ذہنی بچہ وہ میرے گرد کر دے میں اپنا دوسرے سکھا رہے تاکہ میرے پاس بھی میرے کام آتا ہے بچہ تلاش کیا گیا اس کو جادو کا بات چھوڑ دیا دی گیا اب وہ گھر آتے جاتے راستے سے راجی سے مل گیا اب ہمیں اس کو نہیں لگ گیا جادوگر کے پاس کم اور اس کے پاس زیادہ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ نکلا ایک نتیجہ میں کلا وہ ہاتھ سے دیکھنے چلا تھا جادو کفر لیکن راہ کی صحبت کی وجہ سے وہ لنبر پر ایمان لے آئے ہے سمت کا اثر ہے اسی روسا کو دودھ اناری بخود جب یہ سارے مسلمان ہوئے تو بادشاہ نے ان کو واضح دی نہیں مانے تو آخر کھود کے اور انہیں میں جلا کے آگ میں ڈال کے جلا دیا گیا صرف ایمان لانے کی وجہ سے اسی روسٹھا کو پکڑ دیا گیا کیوں کے لوگوں کو حرکتیں بھی عام نہیں تھی بہت زیادہ ایندھن والی قدتیں تھیں سلانا دارویلا جانے سے ان کا جلد سلام جانا یہ سوچ کا سہرت so, کی وجہ سے بچہ فضرت اسلام پر پیدا ہونے والا وہ یہودی بن جاتا ہے عیسائی بن جاتا ہے مزوقی بن جاتا ہے تین کوئی اور ہے اور سہبت کی وجہ سے وہ ریکو کار بن جاتا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا جاتا ہے اسلام اور ایمان تخوا کا اللہ سکھانا ہوا شہر نہیں اللہ بابو جو لوگ اللہ و ہوا کو خوب اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں وہ صدر پر ہے اللہ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے ارتحاد اللہ تعالیٰ کی سفارت اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو جس قدر زیادہ معلومات بات کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ اور بلعہ جی سے کرنے والا ہے اتنا نام یقامی اور اللہ کے بغلوں میں سے اللہ سے کرنے والے صرف اور صرف وہ دوست ہیں جو اللہ کو خوب اچھی طرح سے جانتے میں چاہتے اللہ حکم العالمی کی ذات و جفاق کے بارے میں اللہ حکم العالمی کی نازن کردہ شریعت کے بارے میں جن کو جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنے ہی زیادہ نگوبار اللہ کا تغ اللہ کی اللہ کا عطا اور بہت زیادہ یعنی انسان کی صلاحیں انسان کی نیٹی وہ موجود ہے انسان کے علم پر بتا جس قدر دین اور شریعت کا علم زیادہ آدر کرے گا دین کے بارے میں زیادہ سیکھے گا اسی قدر وہ اسی وطن دین یا سامان پر زیادہ امن بتا اور اگر کوئی آدمی نیک تالے بننا چاہتا ہے اور تالے بنا رہنا چاہتا ہے تو فنبت لوگوں کی سب بتی پیاس ہے جس کے پاس اللہ عبر عالمین کی بارش ہے اللہ عبور عالمین کے دین کا ہے اللہ تعالیٰ کی نازر کرتا اکثر ہی کو اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی شب و گزارتے اور عمل پیدا ہوتے ہیں اولا کی صحبت اور ان کی صحبت میں رہنے والا وہ بہت ہی برائیوں سے بچتا ہے اور بہت سی لےکیاں پیدا کرتا ہے صحبت صالح برا صالح بلند قسطوں پر مجھے بھی نیک بنا دے علماء عوام کو اللہ رب العالمین سے جوڑ کے رکھنے کا ایک ذریعہ وسیلہ اور رابطہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے احکامات انہی لوگوں سے معروم ہوتے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے میں حالات کچھ اور ہیں مولویوں کی صحبت کی بجائے انہیں چلنے بالکل ناطین اور کوئی عجیبی مخلوط ہو جاتا جا ہے اپنے آپ ہاں کا کاروبار سے جوڑیے تاکہ آپ نے اپنے نجی معاملہ ان کے ساتھ شیئر کیجیے سے مشورہ مشاورت کریں تاکہ یہ آپ کو اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق رب کی نازت دردہ فری کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں اپنی اولاد کو علماء کے قریب کریں انہیں اولاد کی سہوش میں دکھائیں تاکہ یہ اچھی بات سنیں گے اچھا سیکھیں گے اچھا سمجھیں گے ان کا سیمان ان کی سوچیں ان کے لات کو بہتر ہوں گے وہ اچھا ہو کر کے زیادہ قریب ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ گر پاتے ہیں مگر انہیں کسانوں کی کہانی ہوئی اس کی مناسب کی اچھے اور برے ساتھی کے کتاب بیچنے والے اور گھٹی میں پونکے مارنے والے کی جو کستوری بیچنے والا ہوتا ہے اگر کوئی آدمی پاس جائے اسے اپنا تعلق جوڑے تو ماں نے یہ تو وہ خود ہی آپ کو کوئی کو دے دے گا نہیں تو آپ اس کے شریر میں اگر یہ کام ہی نہ ہوا کم از کم اس کے پاس بیسنے سے اچھی خوشبو دو آئے وہاں اور جو گڈی میں پھوکے مارنے والا ہے ان بار کی وجہ سے آگا یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا گٹی کے قریب ہونے کا کوئی نہ کوئی شو تو آگے میں کرے گا کپڑے جلے گا یہ سروس کرے گا یہ سب ملے گا اگر جن بش بھی گیا تو اس کے پاس بیسے ہوئے دھواں اور گندی بو وہ اس سے آپ نہیں بن سکتے جمی سارے ساتھی پتا سار کستی بیچنے والے خوشبو بیچنے والے کی طرح اور برے کی پتا ہڈی میں ان کے مارنے والے کی طرح اور ہم نے کیا اپنا تعلق اڑاوار سے اہل عیدت سے توڑا تو پھر شیطان نے ہمیں مچھر دیا شیطان نے کتنوں میں اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا کیا پھر ڈیل میں چلنا مشکل ہونے لگا سب اب اس کا کیا ہے تالیس لوگوں لوگوں کی سفر سے ہم نے کنارا اختیار کیا شیزان جو بھیڑیا ہے یا ان شاء الفاظ دیا ریور سے جو مکری الگ ہوتی ہے وہ اس سے ہم ہوتا ہے اس کو جلدی سے چپٹ کے لے جاتا ہے کھا جاتا ہے کے اندر موجود پر بھیڑیے کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا اگر اسالیور آگ پہ وہ آگ موجود ہیں یا کوئی ہوا دور ہو اس کو شیطان کچھ لیتا ہے پھر شیطان اپنے وار کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کو چھایا ہوا سہارا نے بڑا عجیب منظر پہنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یا ملائی کا تالاب مشرا یوم جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے ان سیام کے دن اس دن مجموعوں کے لیے کوئی کچھ کمی نہیں ہوگی اور وہ کریں گے جو رکاوٹ ہے جو کھڑی کر دی گئی اور جو انہیں کوئی چھوڑے پورے کا حال دیے ہوں گے ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو اور بےکار کا چھوڑیں گے اچھا جن کا مستفر اور جو جنت والے ہیں وہ مقام کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے اور جگہ سونے کی جگہ وہ بھی بڑی آلہ ہوگی تعالیٰ کا تنسی اور اس میں آسمان بادلوں کی ساتھ پھٹ جائے گا بادل بن جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور فرشتے اتریں گے المل کو ایک دن ہوئے رحمان رحمان کے لیے اللہ کو کافیوں کے لیے وہ دن بڑا خست ہوگا وہ یومان یا اس دن زیادہ اپنے ہاتھ کو راٹے گا اور کہے گا یہ مو یا نہیں کرسلا آسول کے ساتھ اپنا راستہ بنا لیتا جس راستے کے رسول چلتے رہے اس راستے کو اپنا لیتا یا وہ لگتا سلیلا آش کلان بندے کو اپنا یا بنا لگ والے جہانی میرے پاس نصیحت آئی اللہ کے الفاظ میرے پاس پہنچے لیکن اس میرے یار نے مجھے برا کر دیا بغان الشیطان کو انسان کی اور جو شیطان ہے یہ بھی انسان کی مدد چھوڑنے والا ہے دنیا میں اس کو پیدا لگا ہے گنا ہم دیکھیں گے تھا یہ خوشی ہونے والا کوئی دیکھتا کام نہیں لیکن آخرت میں یہ صاف سڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ پرواتے نقال اور رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسلط گے نو کا بالکل ڈال دیا تھا اس کو چھوڑ گئے یعنی ناسان لوگ قیامت کے دن اپنی بری صحبت پر افسوس کریں گے کہ ہمارے پاس نصیحتیں پہنچی ہمیں نصیحت کی گئی اللہ تعالیٰ نے احترام سنائے گئے لیکن کیا ہوا کہ نصیحت کے ذکر کے آ جانے کے باوجود سنا دوست دو نے مجھے گمراہ کر دیا بری صحبت کی وجہ سے برا ہو گیا اور اسی لیے اللہ خالہ ہوا تو نے نیک لوگوں کی شربت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی بجائے بیٹھا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو شام اپنے اللہ حکب ال سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں والا ہے اللہ کا چند اللہ تعالیٰ صبح شام اللہ عبی کی عبادت کرتے اور قیامت کو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا جو نا ارامت بہانا اس چہرے میں پھر کر آگے نہ گزار انہی پر ہی تو ہی نظر ہے یا پھر دنیا آپ دنیاوی زندگی کا سارو سامان چاہتے ہیں والا تو دیکھنا فل نہ اور جو تیارشاس کے پیچھے چلتا ہے اور ہمارے ذکر سے اس کا دل آخر ہے اس کے پیچھے نہ چلیں اس کی نہ کریں یعنی اللہ سبحانہ چھانا ہوا تو آلہ ندی کریم کا مواد ہمارے وسلم کو بھی سارے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے رہے کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت یہ اس کو نیک منا دیتی اسی طرح اللہ سبحانہ چھانا ہوا نے گزرے نیند کا ظالم کا اور منظر بیاں کیا ہے اس کے کہ وہ کہیں گے ربنا اپعنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی بات مانیلا انہوں نے ہمیں راستے سے بہت کر لہن ہوں لہن کمیوا اللہ نے عذاب دے اور اس پر پہنچ بڑی کا نکا کو پھر کے دعائیں کریں اللہ کو اللہ سبحانہ تو نے اہل ایمان کو بھی حکم دیا یعنی ایمان اللہ پلان سے کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ سخار ہو کر نے زخم دیا ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے بڑا خوشبول واقعہ ہے ایک آدمی نے نیند میں قتل کیے روپیہ مشکل اس نے بتانے والے نے بتایا تو نے تو بڑا حکم کر دیا ہے اب تیری کوئی باتی اس نے اسے بھی مدر کر دیو اس کے دل میں آیا کسی اور آدمی سے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہرے گا معاف کرنے والا ہے سچی ہوا کر دے اور اسے چھوڑ کر علاق وہی عادت ہے یہ بھی چل پڑا راستے میں ہی تھا اس کو موا اللہ سکھایا نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سکڑ جائے نیک لوگوں کی کرم اور دوسری طرف جہاں پہ وہ آ رہا ہے اس طرح ہے جائیں براہ کس کا اختصر اللہ مالا نے اپنی رخ وسیع کو نسم دیا اب یہاں پہ بھی جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی برائی کرکٹ کرنے کا ارادہ کرے اور نیک کرنا چاہے جن لوگوں میں رہنے کی وجہ سے آدمی برائیاں کر رہا ہے ان لوگوں کی سب کو ترک کرنا ہوگا دروں کی سہولت چھوڑے گا تو یہ اچھا بنے گا اگر کہیں گے میں اسی ماہور میں رہوں اسی سہولت میں رہوں اور نیک بھی ہو جاؤں بہت کچھ اسی طرح ایک طرح کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی کے جن میں اچھی صحبت پر ابھارا گیا ہے اچھی صحبت کی ترمیم کی گئی اور سب سے اچھی شکت اب تجارے کے رام سلابار بنانی کی کہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے تو پھر وہ ایسا بدلتا ہے کہ دنیا کے لیے وہ وکاس بن جاتا ہے صارہ کے رام اور اضوان اللہ کے علیمنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام پر دبا اور اس قدر تقوا تلاش کہاں سے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے یہ لوگ پہلے کیا تھے ان کے اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں جاہریت تھے اور اسلام کے بعد کے ان کے حالات دیکھیں انسان کا ضروری نہیں کر سکتا کہ یہ بندہ جو پہلے ایسا تھا اب بدل کے ایسا ہو گیا جبانے ہم نشید کا من اثر کر بدلنا من ہوما کے بن ہم نشید کے جواب کا لن ہوا ہے کہ اس نے خاص کو مٹی کو اور یہ سبیا کی بلندیوں پر پہ پہنچا دیا اور انبیاء کرام کے بعد بہترین لوگ جن کی سربت اختیار کی جانی چاہیے وہ انبیاء کے وارثات ہیں انبیاء کے وائر ہیں اور انیا پھر ہماریا کی وراثت جر و دینار نہیں ہوتی وہ اللہ کی ورفا بلکہ وہ نیلم چھوڑ کے جاتے ہیں علم کا واضح بناتے ہیں اور جو علم لے لیتا ہے تو اس نے بات اللہ و و و فرماتے ہیں شاہی اللہ کا اللہ خا اس بات کی دوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دشوں سے برہد نہیں ہے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور علم والے لوگ بھی اس گواہی والے صاف کے ساتھ آئے اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی توحید کی گواہی میں اپنے آپ کو پھر فرشتوں کو اور اس کے بعد ایسے علم کو شمار رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں من خیری رو قرآن و علماء تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے قرآن کا علم اللہ ابرآلہ نظری کی وحی کا علم سیکھنا سکھانا یہ سب سے افضل ترین اور اگلا ترین کام اور جس کے شو ہو اسی کام میں گزرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی اگلا اور اونچا مقام رکھتے ہیں زمین کی تمام پر موضوعات وہ تجیزاں کی دو فٹ پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں ان کے لیے خوشی سے وسط کی دعا کی جاتی ہے تو ایسے لوگ اسکر اختیار کریں جو آپ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ گئے اللہ تعالیٰ نے اہل عمار تو حکم دیا ہے بس اہل فکری کن تم لاتا اگر تمہیں کسی چیز کا نیم نہیں تو اس سے کچھ اور بن ہے وہ تمہیں تمہارے معاملات میں اللہ رب العالمین کا حکم بنائے ہیں اور دیامت کے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ انسان اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اس کا حل ہوگا اور انہیں کا ساتھ اس کو دیامت کے دن نکل ہوگا البر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہا دنیا میں محرکت کرتا رہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں لا تصاحب الا واہ اپنا ساتھی صرف اور صرف مؤمن آدمی کو بنا مؤمن کے علاوہ اور کسی سے یاری نہیں لگانی اور تیرا کھانا مدفی پرہیزدار آدمی ہی کھائے پرہیزدار آدمی کو کھانا کھلاؤ ایمان والے کے پاس تعلقات اور کرو یہ شریعت اسلام کا بنیادی قانون اور فاعدہ ہے انسان اچھے لوگوں کی صحفت میں رہے اسی لیے اللہ کو چھانا ہوا تو اعلیٰ پر باتیں جیتنا والے منہ میں تو نہ تو اصل آ رہا بھائی بھائی ان بھائیوں پہ درتے یعنی اہل ایمان کا بھائی اللہ کو ہوا نے ایمان والے کو مرار دیا ہے تو جس طرح بھائی آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ایک مومن ایمان والے کے ساتھ ٹکڑے والے کے ساتھ اس طرح مل کر اور جڑ کے رہے جس طرح وہ واقع اس پالا تمہارے دینی بھائی کون ہیں جو کفر و شرت سے باز رہیں نماز قائم کریں زکاف ادا کریں یہ جانے کی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے یہ ایک معیار اور نظام دیا ہے کہ جس پہ یہ خوبیاں ہوں تو ناز آئیں کرے اللہ کرے یعنی اللہ عالمی کے عمل پیدا ہونے والا ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے اس کو اپنا بھائی بنا کے رکھنا یعنی دوستی کے چناؤں میں چناؤ میں احتیاط چناؤ بڑا چانٹ بھٹک کرنے کے بعد ہو رہا ہے اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے بائی کی حمت داری ہے کہ دوستوں کا انتخاب کریں ان پر نظر رکھیں یہ کس کے ساتھ رکھتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے کس کا کھیلنا کودنا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے بالکو بل کنٹرول میں رکھے بچے کو اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ آنا جانا ہے اس کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ بوتی لگانی ہے اس کے ساتھ بول چال نہیں رکھنی اور والدین یہ کام کر سکتے ہیں اور اگر کریں گے تو اولاد ان کی ریگ اور سالے بنے گی اور اگر وہ یہ کام چھوڑ دیں گے تو پھر ان کی اولاد کو گمراہی سے اور نا فرمانی سے اور شیطان کے چاند میں سمجھنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرا کی توفیق سے کم آپ تو بڑی